جو کچھ بحث و تمیز میں الجھنا چاہیں جدال بھی کرنا پڑتا ہے یہ جدال جو ہے باب مفالا سے مجادلہ جیسے مفالا سے مجاہدہ بھی ہے جہاد بھی ہے وہ قاتلا بھی ہے قتال بھی ہے منافقہ بھی ہے اور نفاق بھی ہے اسی طرح مجادلہ بھی ہے جدال بھی ہے تو جدال اصل میں لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے اگرچہ عام الفاظ میں ہمارے عام زبان میں لفظ مناظرہ استعمال ہوتا ہے مناظرہ ہے بحث و تمیز ہو رہی ہے دو فریقوں کے اسپوکس مین ہیں اور وہ آمنے سامنے آ ہیں اور لوگوں کا دم گٹا بھی ہے اور وہاں پر دلائل دیے جا رہے ہیں دوسرے کی بات کاٹی جا رہی ہے تو منازمے کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا ہے مجادلہ کا لفظ آیا ہے جدل کہتے ہیں جھگڑا ہے جدال ہے آپ کا ایک موقف ہے میرا ایک موقف ہے ہم ایک دوسرے کے موقف کی نفی کر رہے ہیں اپنے موقف کا اس بات کر رہے ہیں لیکن یہ مجادلہ بھی بلتی یا احسن اس میں دائی حق کا جو ہے اس کا اخلاقی معیار نمایاں طور پر بلند نظر آنا چاہیے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو ہر بات کہنے کے لیے تیار ہے جو اینٹ جو روڑا ہاتھ میں آئے دے مارتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بات کہنے کی ہے نہیں ہے اس میں کچھ اسلوب بھی چاہیے شرافت بھی چاہیے بات بھی ایسی ہو جو واقع اپنے دل کو بھی لگی ہوئی ہو کہ صحیح ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت میں اپنے جو مخالف ہے اسے چپ کرانا ہے جس طرح بھی ممکن تو یہ مناظرہ در حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ کہیں کہیں اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے لیکن اس مناظرے سے کبھی کوئی چیز مانی نہیں گئی منوائی نہیں گئی مخاطب کو چپ تو کیا جا سکتا ہے لیکن دعوت اگر آپ کو دینی ہے کسی کو واقع تنگ بلانا ہے تو جدال بھی ہوگا تو وجادل حم بلتی یہاں سل بہت ہی عمدہ طریقے پر ان نربا کہی وہ عالم بل تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو اس کی راہ سے منحرف ہو گئے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں اس, کو اس آیت کو سامنے رکھیے یہ گویا کہ جان بل احسن یہ عام حکم ہے جو دیا جا رہا ہے عام دائی کے لیے عام مبلغ کے لیے وہ خاتم کوئی بھی ہو اگر آپ اسے چاہتے ہیں کہ اپنی بات کا قائل کریں اپنے راستے کی طرف بلائیں تو سب سے پہلے بلحٹما اس سے نیچے معائزۂ حسنہ اور سب سے نیچے ہے جدال لیکن جدال میں بھی نہایت عمدہ اس یہاں خاص طور پر اہل کتاب کا ذکر ہے اہل کتاب کا ذکر خاص پس منظر میں یہاں پر ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ اس لیے زیادہ ضروری ہے دو اعتبارات سے ایک تو اہل کتاب وہ ہے کہ جو بہت سی باتوں میں پہلے ہی ہمارے ساتھ شریک ہے وہ چاہے کوئی تعویل جو ہے خاص طور پہ نسارا نے کر لی ہے اور توحید اور تشریح کے ایک گورکھ دھندے میں وہ توحید کے بھی دا... مدعی ہی ہے لیکن تصلیس کے بھی دعوے دار ہیں ون ان اور تھری ان ون یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا گورکھ دھندا ہے ان کا لیکن خاص طور پر جانے یہودیوں کا تعلق ہے تاریخ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بہت تھوڑا سا وقفہ اوپر آیا تھا کہ جس میں حضرت عزیر علیہ السلاط وسلام کے بارے میں وہ غلوب میں مبتلا ہو گئے انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا ورنہ واقعہ ہے کہ اعتقادات کی حد تک ان کے ہاں شرک نہیں رہا تو گویا کے توحید قدرے مشترک کے طور پر موجود نہیں نصارہ بھی جب ان سے گفتگو ہوتی کہتی ہے کہ ہم توہینی کو مانتے ہیں یہ در حقیقت گاڈ ہیڈ جو ہے اس کے تین ایسپیکٹس ہیں ورنہ یہ تینوں ایک ہی حقیقت ہیں ان کے اندر جو ہے وہ صرف جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں بھی وہ اپنی یہ تعویر کرتے ہیں کہ گاڈ ایز کریٹر گاڈ ایز سسٹینر گاڈ ایز ڈسٹرو یہ تین در حقیقت گاڈ ہیڈ کے تین ایسپیکٹس ہیں تین پہلو ہیں حقیقت ایک بھی ہے لیکن اگر ہم ان کو تین ایسپ سے دیکھیں تو تین جدا خدا بھی نظر آ جائیں گا یہی معاملہ خود ان مشرقین نے مکہ کا تھا ان کا جو تلبیہ ہے لبیک کا اللہ لبیک لبیک اللہ شریق اللہ کا لبیک اللہ شریق تمل یہ تھا کہ جو مشرقین کا تلبیہ تھا کہ ہم حاضر ہیں پرور ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں اس شریک کے کہ تو ہی مختار ہے اس کا بھی اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کا بھی. یعنی اس کی اپنا وجود بھی تیرے اختیار میں ہے ہے تو تیرا شریک لیکن وہ شریک کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کوئی مستقل بھی ذات نہیں ہے تو خود اس کا بھی مالک ہے وہ ملک اور جو بھی اس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ بھی اصل میں تیرا دیا ہوا ہے اصل میں تیرا ہی اختیار ہے تو گویا کہ یہاں بھی شرک جو ہے وہ پھر توحید کی طرف لوٹتا ہے بہرحال یہاں خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ کہ جہاں تک اہل کتاب کا معاملہ ہے ایک تو توحید میں پھر آخرت کے تصور میں نبوت و رسالت کے تصور میں وہ تو ہمارے ساتھ شامل ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو تمام عیسائی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں یا یہ کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے پہلے کے تمام نبیوں کو یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں اس اعتبار سے بھی ان کے ساتھ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ اسلوب جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ جو کھلن کھلا مشرقین کے ساتھ ہوگا ثانیہ تاریخی اعتبار سے یہ خاص مرحلہ تھا یہ جو سورہ کبوت کے ابتدائی جو تمہیلی میں باحث تھے ان میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سن پانچ یا چھ نبوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی سن چار میں پرسیکیوشن جو تھی فزیکل پرسیکیوشن مکے میں شدید ترین ہو گئی تھی اور سن پانچ میں حضور نے پھر اجازت دی ہے کہ مسلمانوں حبشہ میں ایک ایسا حکمران ہے کہ جو بڑا عادل ہے نیک ہے شریف النفس انسان ہے تو وہاں ہی رٹ کر لو شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں ایک پناہ گاہ جو ہے فراہم کر دیں تو دو قافلوں میں مسلمان وہاں پہنچے تو چونکہ ہجرت حبشہ جو ہو رہی ہے اس حبشہ میں جو لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں تو گویا کے پہلا ایک براہ راست رابطہ قائم ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا اہل کتاب میں سے ایک جماعت کے ساتھ اس موقع پر خاص طور پر یہ ہدایت دی جا رہی ہے ولا تجا دلو اہل الکتاب اللہ ان کے ساتھ گفتگو میں بحث و مباحثہ میں اپنی بات ان کے سامنے رکھنے میں ان کے جو غلط عقائد ہیں تشلیس کے بارے میں ابنیت مسیح کے بارے میں بلدیت کے عقیدے کے بارے میں اس کی نفی میں عمدہ اسلوب اختیار کرو اچھا انداز اختیار کرو ایسی بات کے جو دل میں گھر کر جائے خامخواہ جو ہے جیسے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ ان مشرقوں کے معبودان باطل کو گالیاں بن دو اس لیے کہ یہ پلٹ کر اللہ کو گالی دیں گے اس لیے احتیاط کرو تو مون کو گالیاں بند دو نفی ضرور کرو ان کی نفی کرو اور جو بھی معطل ہے اس کی نفی کرو لیکن انداز جو ہے جارحانہ نہ ہو دلوں کو دکھانے والا نہ ہو لوگوں کی سینسٹیویٹیز جو ہے انہیں مجروح کرنے والا نہ ہو ولا تجا دل کتاب الب اللہ بلطی میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں ایک بات تو قطعی اور یقینی ہے یہود اور نصارہ ان کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اور جہاں تک فکری معاملات کا تعلق ہے اہل کتاب کے ساتھ جو ہمارا کوئی امتیازی معاملہ ہے فکری اعتبار سے وہ صرف انہی کے بارے میں ہوگا کسی تیسرے گروہ کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ان اصطلاحات کا مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں معین ہو چکا ہے ہم اس میں اس مفہوم میں کسی نئی شے کو داخل نہیں کر سکتے ان دو کے علاوہ جو بھی ہے وہ ایک تیسری کیٹیگری رہیں گے ان کا معاملہ اہل کتاب کا نہیں ہو سکتا مثلاً اہل کتاب کی خواتین سے شادی کی جا سکتی ہے اب یہ معاملہ صرف یہود اور نصارہ کے ساتھ ہوگا یہ اہل کتاب کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے زبیحہ ہو جھٹکا نہ ہو لیکن بہرحال ان کا ذبیہ کھایا جا سکتا ہے چاہے انہوں نے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا ہے لیکن زبیحہ کھا سکتے ہیں یہ معاملہ جو ہے یہ چونکہ اس کا تعلق کا سے ہے قانون سے شریع احکام سے ہے یہ تو ہوگا یہود اور نصارا کے بارے میں لیکن آج کل خاص طور پر ہندوستان میں ویسے تو پہلے زمانے میں بھی لوگ ایسے رہے ہیں علماء کرام کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہندوؤں میں بھی در حقیقت اہل کتاب لوگ موجود ہیں ہندوؤں کے بارے میں اصل میں ہندو مذہب کے بارے میں کچھ کہنا اس لیے بڑا مشکل ہے کہ کوئی ایک مذہب نہیں ہے بے شمار مذاہب ہے جس کی کھچڑی پکی ہوئی لیکن یہ کہ حال ہی میں اس بات کی طرف توجہ ہوئی ہے خاص طور پر ویسے تو یہ باتیں اس سے پہلے بھی بہت کچھ سننے میں آئی پڑھنے میں آئی ہندوستان میں رامپور میں عالم دین ہے شمس نوید عثمانی اور انہوں نے جو خاص تحقیقات کی ہے ان کی ایک کتاب اب پاکستان میں بھی چھپ گئی ہے اس کا عنوان تو کچھ عجیب سا ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو اس عنوان سے وہ کتاب ہے اور پاکستان میں بھی چونکہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں رکھی ہے جو چاہے چھاپتے ہیں تو یہاں بھی وہ چھپ گئی ہے وہ کتاب قابل مطالعہ ہے انہوں نے ثابت کیا ہے اور بعض مستشرقین یورپی مستشرقین کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان میں حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں اور یہ منو کا لفظ ہے یہ مہا نوح ہے نوح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مہا یعنی عظیم نو نوح سے یہ منو بنا ہے اور منو سمرتی جو ہے یہ صحیح حضرت نوح علیہ السلام ہے تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے شوارد ثابت کیے حضور کی خبریں موجود ہیں حضور کی پیشن موجود ہیں عرب کا ذکر موجود ہے کعبے کا ذکر موجود مجھے اس کی طرف خصوصی توجہ ہوئی ہے کئی سال پہلے سے بھی تو میں چند سال پہلے جب ہندوستان گیا تھا تو مولانا علی میاں وہ سے ملاقات کے لیے خاص طور پر لکھ دو گیا اور میں نے ان سے خصوصی درخواست کی تھی کہ مولانا آپ یہاں ندوے میں سنسکرت کی تعلیم لازم کی آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ آپ کا سابقہ ہے آپ اپنی کتابیں تو پڑھیں گے پڑھائیں گے لوگ سیکھ لیں گے جو ہے فطہ بھی آ جائے گی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے ان کے عقائد اصل میں کیا ہے ان کی مہات کتب میں کیا چیز درج ہے ان کے ساتھ رابطے کے لیے ضروری ہے کہ جو اوریجنل سورسز ہیں ان کی کتابوں کی اس تک رسائی کی صلاحیت حاصل ہو تو مورانا علی میاں نے میری بات کو تسلیم کیا تھا کہ ہاں یہ بات با واقع درست ہے اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اس میں پیش رفت ہوئی یا نہیں بہرحال ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اور بھی ہو میرا اپنا ایک گمان بھی رہا ہے جو میں نے پہلے بھی بعض اپنے دروس میں بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو کسی صحیفے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن حضرت ابراہیم کے بارے میں تو ہے صحف ابراہیم اب ابوسا سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نسیں سری ہے دو مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں اب سو سے روسا تو تورات کی شکل میں ہے چاہے تحریف شدہ ہیں ان کے اندر جو ہے بہرحال حق بھی موجود ہے لیکن چونکہ اس کے اندر اب وہ اس کی حفاظت نہیں رہی ہے لہذا ہم اس کو دلیل کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے حجت نہیں بن سکتی جو چیزیں قرآن کے نقشے میں فٹ بیٹھ جائیں گی جس کی نفی قرآن نہیں کرتا وہ قابل و قبول ہوگی جہاں کوئی تصادم ہوگا جہاں کوئی تضاد ہوگا رد کر دے لیکن مانتے تو ہے نا تورات کو آج بھی عائد آ رہی ہے وَقُولُوا بل نزی انزلہ إِلَيْنَا الئی إِلَيْكُمْ کہو ہے مسلمانوں سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو ہم پر نازل کیا گیا ہماری جانب اتارا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری جانب اتارا گیا سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ دیکھیے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ یو مینا إِلَيْكَ وَمَا الئی مِن وما ساتھ ساتھ کس قدر اہتمام کے ساتھ یہ سورہ بقرہ کا پہلا یوکو ہے علی فلام کتاب اللہ غیر ویقین وبا وزین قبل آفر اور پہلے پارے کے اختتام پر جو آیت آئی ہے قولو باللہ وما عبد الینا وما عزلا الا ابراہیم اب اسماعیل اباخ اب یاقوب و بسمات وما تی ابوسا و عیسا وما نبر رب لال افرنے کو بہن ہوں لہو اسلو تو اس شد و مد کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ ہم تو جو بھی وہی آئی ہے اللہ کی طرف سے کسی بھی نبی پر کسی بھی رسول پر اس پر ایمان رکھتے اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کا خاص طور پر جب تذکرہ ہوا ہے تو کہیں تو صحیح سے ہونے چاہیے میں نے بعض چونکہ اوپنشدوں کا مطالعہ کیا تھا انگریزی ترجمے کا مجھے محسوس ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صوف ابراہیم ہو اور برہما کا لفظ جو ہے ان کے یہاں وہ حضرت ابراہیم ہی کے نام کی بگڑی ہوئی شکل ہو. وہ ڈی اے ٹی بنا لیا گیا انہیں معبود کا درجہ دے دیا گیا تو حضرت مسیح کو اگر خدا کا بیٹا بنا دیا گیا تو حضرت ابراہیم تو جد امجد ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے اگر انہیں کسی نے خدائی میں شریک کر دیا ہو تو کون سی بڑی بات ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھیے کہ یہ امکانات موجود ہیں اس کی نفی ہم نہیں کر سکتے جیسے انبیاء اور اصول کے بارے میں اصول ہے کہ تعین کے ساتھ تو صرف انہیں کو مانا جائے گا جن کا نام قرآن میں آیا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بے شمار نبی آئے وہ رسول الق کا سسنا ہو مالک ابن قبل رسول الم نفصوصوں کا نبی وہ بھی رسول ہے جن کا ذکر ہم نے آپ پر کیا ہے قرآن میں تذکرہ موجود ہے اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا تو ہم مانتے ہیں کہ بہت رسول آئے بلکہ بال روایات کی روح سے تین سو تیرہ تو ہیں رسول اور سوا لاکھ جو ہے وہ نبی آئے دنیا جبکہ قرآن مجید میں زیادہ زیادہ اٹھائیس حضرات کا نام ہے غالباً اگر میری حافظہ جو ہے وہ غلط ہی نہیں کر رہا تو اس اصول سے نوٹ کر لیجئے البتہ جو بھی شرعی احکام ہیں ان کے اعتبار سے اہل کتاب صرف یہود اور دسارہ کو مانا جائے گا البتہ یہ کہ اور دوسرے انبیاء کے صحیفے بگڑی ہوئی شکل میں دنیا میں ہوں اور دوسرے لوگ بھی اس معنی میں اہل کتاب کے حکم میں آ جائیں اس کے ہم امکان کی نفی نہیں کر سکتے ولاجاد کتاب اللہ بلتی یا ضلع اب یہ جو یہاں پر استثنا آ رہا ہے سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کرے ظلم کے دو مفوم ہیں جو قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں ایک تو زیادتی تعدی کسی کی حق تلفی کرنا گویا کہ اگر کوئی شخص جو ہے بد کلامی پر اتر آیا ہے کوئی شخص ہے کہ جو آپ پر سری زیادتی کر رہا ہے مخاتمے میں گفتگو میں تو الزین ظلموں کا اس پر بھی اطلاق ہو جائے گا اور کا امام راضی نے یہ مفہوم دیا ہے ایسے مراد شخ کیونکہ قرآن مجید میں اس کو اس معنی میں استعمال کیا کثرت کے ساتھ جیسے کہ وہ سورہ وہ آیت مبارکہ جو ہے جو سورہ انعام میں آئی ہے جس میں فرمایا گیا فریقین دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو امن تو وہ اسی کو ملے گا جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی کوئی آمودش نہ ہونے دے اب صحابہ کرام گھبرا گئے اب کون شخص ہوگا کہ ظلم کی کوئی بھی آمودش نہ ہو رہی ہو انسان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے کسی پر کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے کبھی ارادے سے کرتا ہے کبھی بے ارادہ غیر ارادی طور پر کسی پر کوئی زیادتی اور حقلفی ہو جاتی ہے تو گھبرا کر صاحبہ نے ایس کیا حضور ایسا کون شخص ہوگا جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مرا تھے اور پھر وہ آیت مبارکہ آپ نے جو ہے اس کو حوالے کے طور پر دلیل کے طور پر وہ آیت پڑھی آپ نے جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے اس کے حصہ اول کا جو درس سوم ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے ذکر پر جو آیات ہے قرآن مجید میں اس میں جو آیا کہ یا وہ لا تشرک تشرق مل رہا ان نشر کا نہ ظلم میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا یقیناً شرک بہت بڑا ظلم تو ظلم کے معنی شرک ملی اس سے یہ مفوم نکالا گیا کہ یہاں الزین ظلم و بن اس سے مراد مشرقی بہرحال اس کو عام رکھیے لیکن اصل مسئلہ جو یہاں پر ہے جو تفسیری ہے اور جو اس کو تعویل کے اعتبار سے اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو اللہ جمع ہو گئے ولا تو جا دل کتاب اللہ بل الزین ظلم و من اب اس آیت سے مراد کیا ہوگی دو امکانات ہیں. یا تو یہ کہ دو عل اپنے آپ کو کینسل کر دیں گے ایک دوسرے کو اس کا مطلب یہ لاتو جادلو کا حکم جو ہے نہیں جو ہے وہ قائم رہے گی ایسے لوگوں سے سنے سے کلام یہ نہ کرو ایسے لوگوں کو منہ نہ لگاؤ جو ظالم ہیں جو بد کلامی پر اتر آئے ہیں جو غلط انداز اختیار کرتے ہیں یا جو شرک کے اوپر اڑ گئے ہیں اب ان سے گفتگو نہ کرو ان سے بحث نہ کرو یہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ فرقان میں بھی آیا ہے بھائی خاطب الجاہل قالو سلام جب ان سے جاہل جو ہے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام میں ہم آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتے الجھنا نہیں چاہتے سلام کہتے رخصت ہو جاؤ خام خواہ ان کے ساتھ بحث میں مباحثے میں مجادلے میں کنجھ جو نہیں اور یہی یہ سورہ کثت جو ہے سورہ ان سے متصل قبل جو ہے سورہ قصص ہے اگرچہ جوڑا تو سورہ کبوت کا سورہ روم ہے سورہ قصص کا سورہ نمل ہے لیکن جیسے اور مقامات پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دو جوڑے آپس میں مربوط ہو جاتے ہیں سورہ صف اور سورہ جمعہ ایک جوڑا ہے سورہ منافقون سورہ تغابن دوسرا جوڑا ہے لیکن یہ کہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون جو ہے وہ بھی بہت آپس میں مربوط ہے جڑے ہوئے ہیں اس کی مثال آ چکی ہے اس لیے کہ حال ہی میں ہم نے سورہ منافقون کا مطالعہ کیا ہے وہی معاملہ یہاں بھی ہے تو سورہ انکبوت اور سورہ قصص کے مضامین میں بھی بڑا گہرا ربط ہے وہاں یہ واقعہ دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو حبشہ سے ایمان لے آئے عیسائی وہ لوگ کہ جب مسلمان وہاں گئے تو ظاہر بات ہے کچھ دگو دعوت وہاں پھیلی وہاں سے کچھ لوگ آئے کچھ ان کے دل مائل ہو چکے تھے تحقیق کے حال کے لیے پکے چل کر آئے عیسائیوں کا وفد آیا کہ جا کر حضور سے ملے دیکھیں وہ مفتگو کریں کوئی اگر اشکالات اگر ان کے باقی رہ گئے تھے انہیں حل کر لیں وہ لوگ آئے چند دن مکے میں مقیم رہے اور پھر واپس جا رہے تھے کہ وہ جو مشرقین مکہ ہیں انہوں نے ان پر فکرے چس کرنے شروع کی کہ دیکھو ان پاگلوں کو اچھے بھلے ان کے پاس تو بہتر دین تھا بہتر عقیدہ تھا یہ آئے ہیں یہاں آکر وہ اپنا اپنا دین بھی جو ہے اس کو ضائع کرنے کے لیے گوانے کے لیے تو اس موقع پر کہا گیا ہے وَإذا اللَّغْوَ عَنْهُ لَنَا وَلَكُمْ سلام الکم البتاہ جب وہ اہل مکہ نے مشرقین مکہ نے ان سے الجھنے کی کوشش کی جب انہوں نے وہ لغو باتیں سنی تانے ان کے اوپر کسے جا رہے ہیں شکرے چست کیے جا رہے ہیں یہ پاگل ہو گئے اچھے بھلا ان کا دین تھا کہاں سے چل کر آئے ہیں اپنا دین برباد کرنے کے لیے یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں گمراہی لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے جب یہ سنا و اضاسہ میں وہ لگ ہوا آ نے اس سے کیا اس سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے وہ لنا معلوم و لکم یہ ہے وہ اسلو کہ جس کی مثال یہاں بھی آ رہی ہے آج کے درس میں انہوں نے کہا بھائی ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں آپ کے لیے آپ کے عمل ہیں سلام علیکم آپ پر سلامتی ہو ہم تو آپ کو دعا ہی دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسلام کی کوئی قبول کرنے کی توفیق کتا فرمائے لا نب جاہلین ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے ہم آپ کے در پیدی ہونا چاہتے ہمارے لیے ہمارا دین ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے ہمارے لیے ہمارے امال ہے تمہارے لیے تمہارے امال تو یہ دو گویا کی مثالیں ہو گئی کہ وضا خا تب الجاہل کالو سلامہ تو ایفرقان نے فرمایا یہاں فرمایا وہ ازا سمے کالا سلام الحم اللہ تو گویا کہ ایک رائے یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو کہا گیا الزین ظلم سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کریں تو یہاں در حقیقت دو اللہ جب جمع ہو گئے دو نفی جمع ہو کر گویا کے دونوں نے ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کیا ولا تو جا دے ان سے بات ہی نہ کرو ان کے در پہ نہ ہو ان سے مت الجھو جو وہ کہتے ہیں ان کو کہنے دو سلام کرو رخت ہو جاؤ اور ایک رائے یہ کہ نہیں ہے یہاں جواب دینے کی ایک اجازت دی جا رہی ہے ایسا بھی وقت ہوتا ہے ایسا بھی موقع ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ ترکی ب جواب دینا پڑتا ہے چناچہ سورج نحل کی جو آیت میں آج آپ کو کوٹ کر رہا تھا سورہ نحل کے آخری حصے سے وہاں بھی ہدایت دی گئی ہے بھائی کے میں مسل ما ہو تم اگر کبھی جواب دینا ہی ہو بدلہ لینا ہی ہو تو دیکھو جتنی کچھ تم پر زیادتی کی گئی ہو اس سے زیادہ نہیں بس اتنی ہی زیادتی تم بھی کرنے کے روادار اور یہ بات سورہ شورہ میں بھی آئی ہے وہ نذی نزا سابل تسرول و جزا وہ سید ان فمن مسلوہا پمن آفا وصلح فاضر یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل بدھ کے بھکشو بن کر رہ جاؤ کہ جو چاہے کوئی کہہ جائے ایک وقتی مسلحت تو ہو سکتی ہے جماعتی انقلابی جد و میں ایک ہاتھ مرحلہ ہو سکتا ہے جس میں خصوصی حکم دے دیا جائے لیکن یہ عام قانون نہیں ہے عام قانون یہی ہے کہ اگر کسی نے تم پر زیادتی کی ہے تو بھی بدلا لو بلزیم اعظہ آسا بحم الب یونت سے قانون یہی رہے گا بلکم فلقساس حیات ہی یا ہوش مندو کہ میں زندگی ہے تو ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے اب ہمارا وقت اس نشست کا ختم ہو رہا ہے ابھی درس ہمارا اگلی نشست میں جاری رہے گا اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ترجمہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے ولاد وجا دل و حل الل کتاب اللہ بل کی آسن آسنوں اور مت جھگڑو ان لوگوں سے جو صاحب کتاب ہیں مگر اس طور سے جو نہایت عمدہ ہو نہایت آسن سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کے مرتکب ہو رہے ہوں یا تو یہ کہ یہاں ظلم کے معنی شرک ہے اور یا یہ کہ یہاں مراد ہے جو زیادتی کر رہے ہیں اور یہاں دونوں مفہوم جو لیے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے اور دونوں ہی کا اپنا اپنا محل اور مقام ہوگا اور یہ کسی شخص کی اپنی کامن سنس اور اپنی ججمنٹ ہوگی کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس مرحلے پر کس طرز عمل کو اختیار کرنا زیادہ مفید ہے اپنے مقصد کے اعتبار سے بارک اللہ علی وم فرقرآنعظیم و نفانی و یا کم بلا